من ان هو العمل. دا باب ملخال انمان باب واپر حدیث معلومات جتنا سبادل و انتباخلائل نظرے والا اہم احوانات اہمیت الدلائل و انتباہ درائل الر جمع جمع بخاری اور طریقہ دلائل أو انتباق و انتباہ کو دلائل بیان جمع آیات کریمہ او وتیل جلتی روسر نو رو سروانست پاسربان دام بانت آیات سانے کی رحمان معنی او نہ جوابات اگر سو عنوان اس حاولکر جہاد پڑھیں گے حج پر جائیں گے جہاد کا حج وم ماما حج المبر حج المبر مانا دا حج دے المان جمع المان دفعہ المانیہ رحمان دفعہ المان الحان حریف جواب المان حریض کے اور ذکر جہاز فرجین تفوانات وجملہ تناسبات سلاسری ماں بس غٹ انواث تناسب کی ایمان دے جی کے دماشدہ من خان المان ہوا سبق سناسب تم کے سابق ابواب کے عبد شیاب اختمام دامل کی اطلاع ناول تم کی سابق عبد شامل ایمان و جامال اہمیت اور ترکیب علی ذکر گئی تناسب عام حاصل شو مسئلہ ترکیب الدت تھا ایمان عمل شاذ نامال قسمت معلوم ادا فن اموری فی المل آمال آمال آمال چی امور دی نام امور دی, دی. امور دی بل ان ایمان ہومل معلوم احتباب اور جزا ہر کردا جزا مان ایمان کے بائن تو عمل بھی ہے کمیں راضی نک ایمان کی, کی راضی لو بیان تو مناسب تو سراسو الغرض خارض و ترجمینہ یارپ مرجیو بانی نذکر شو زکا مرجیاں ایمان نفس تصدیق کوئی آماز رہس دخلا ہوئی حزین و تکمیل کی نہیں ہوئی بلکہ دہاغیر کو مشہور دیکھ الماسیات لا رحمان سیاد ایمان سم ندی القرآن مسند اللہ مسند اللہ مسنت مخام مخامان تھی شاہ شیخ کشمیر احمد اللہ ناری حسل کر دے کر مسنت کرم مکام مک حسل صورت کی چمنگوا رکھتے ہوں مرجے بانی تازہ حسرے مسنط دو مسندے مسنت خورے اوگاد اہتمام پر حاصل ایمان احول عمل ایمان بل شین نے مگر عمل اشارہ اہمیت تدا اشارہ تدا اہمیت تدا صرف ایمان کے عمل اہم چیز دے لمسب تم سرم بال مثال ادوا لباد کی مبتضا خبر مالکان عبادت ہی بازو لیکن پہ عبادت کے محتم بے شام چیز سادتے پا ایمان, ایمان منجیے بالکل نہمانور عام سے منجبر کے عمل نہ ملے دا حصر دو مسن مسنت کے ہو دا احتباب سانچ پیدبار دے رکھا محترا خواہم پہ مقصد داخلہ کہ ایمان کے عمل محتم شان ابر دے جہاں کہ نجات بل کلیا نہ جہنمنا او دخل اولن جنت کی موقوب دے فجے کو امارت نچ نب سے تصدیق کافی کی سے یاد لائے ضرور مرجے و جنت جدام مذم نے دی نہ ال امان وڈ بیٹلا دے پیمان بنے دا نہ محتم مشا نے مقصود مداری دن آل ال کر میا مسود سنے مداری و رد دن آل ال کرامیہ کرم ایسے ہوئی کرامیا نہ ایمان سے اقرار نہ کرارے دو تصدیپ کو عمال دے مقصود سے مداری للعمل ان عمل موقوف دے پیمان پوری ولا اتبار ایمان بدون ایمان مقصد, دی دا شو. نا مقصد دا اقرار, دی. اقرار کافی کیمل شامل دے عمل قلتا. او عمل دخل تمل شامل دے اندر ایمان او العمل ایمان عین عمل دے مقصد مداریت مقبولیت العامل موقوفان وال اعتبار بیدون بیدون تصدیح. تصدیح سر صرف صرف اقرار دے مخصور رب کا کرام چانوان اقرار دے تصدیق ایمان, ایمان عمل دے بیاں لائب الامل بدون سے تصدیق دے ہماری بد المان تصدیق ضروری علاقے بلکہ گرکھڑی ہوتی ہے مقام مناسب بیدائش اقرار پہ ایمان سہ سیت ڈری تقریباً دا اس اعتبار نشترے دا سو کوئی دا مرغیا گئی دا نفس دس دے دے نہ ایمان دا نفس کرانا ہے دے نفس اکرانا کمیا کل کرام مکا زد سو زد مرغی ہو دین ایمان کی ضروری دے رن ماتا برادہ شرن ماتا بروپین کی تصدیق اقرار سے رکنے فرق دے تصدیق دا بلکل یا لاشا بالکل یا ہماری رکھا ہم تصدیق میرے سکوتا بالکل یا پہلا دکھ اقرار اقران میرے سکوت اہم عند ضرورت قابل بند سکوت عند ضرورت دے نہ پر دیکھ رہا ہے مرغے کی رب سکھ اتراخ قتل چکتن کندے او دا قرآنیکرندے الا من اورکرھا وقد به موت ما اننم بال ایمان دا نست حدیث دا معلومہ قرآن دا معلومہ شد قابل دسقات اخ وقت اکرا مرجئگی دا حدیث معلومی چا مار رسول ورا جڑ لے نبی رسو دے کو فارو ربا نے داس زور کو زما دخلین اتا تبدل دواسل زدل سن زدل کم مضبوط و بیت چری داس وشم اور اللہ کے خلبانے نے کہا آیا تم میں سے نزول لگا واقعہ الا الا من كره قربه مت با انم بالایمان نو رکن دے, لکم رکن دے دورت نو محدرسین بعد فقہاوی قداس رکن پر شان تصنیف دے یک بالسقوط عند ضرورت کم ضرورت اس سے نو یہ آتا ہے یہ وجدہ ہے ورنہ مت جو بس کلمہ کو کرے ایکرا مرجئ اور دے چدا شرط ہے شرط ہے میں شرط, شرط فرض اجراء اللہ بدانی بے تحقیق ذکر کرے فو کہا اکثر فو کہا ایمان سب شرط فوک چردا شرط فارد اجرا دقام اخرار ضرید پٹو کوٹا کے چکر فارد اجرات حقام اخرار ضرید مسلم و حکامین حکد و فارد اجرا دحکام صرف, صرف تک میری منوی اقرار ذرا مطالبہ اقرار ذرا سر کافر دے فقفر اقرار نے انکار کی او دابو پشانی صحیح کو او, آو, آو ملکر دا حاصل داشو نہ معلوم نہ فیض الباری مسدل اعتبار نش کرے دیم چی بس دا ایمان دے. نو سر نشت دے. او دیم چی دا محتبر دے ایمان شترن. او بازی آہا. شترن برین خدا رکن رکا سے جی قابل سکوت, ندے قابل سکوت ضرورت ضرورت شرطن شرطن دے خارج و اقرار ضروری شو. او حکام ضروری او دے و بانی نب سے ایمان ایمان, ایمان ایمان حق عمل لے ایمان, ایمان واقعی کی نب سے قرار میدون کیمان اول عمل ومل اسار پاؤ بات مانا جا دا سیرفا ہومات عمل پہ مقبولیت دا عمل موقوبہ دل ایمانا حول عمل درین درین غرص العمل نا ایمان حول عمل پہ دریم غرض کے رب جہاں بانے بخاری بالکل بخاری فی تراج بخاری دا شاقی بھی ایمان ایمان نفس معرفت دی. با آمان هو العمل. او عمل چی معتبر پی ایمان اختیار دے غیر اختیار میں احتبار نشر کی مارفت ما ان کمار فتح معیو جن مارفتاری اب نہ لیکن طلب تو کافی دے پہ مانگونا اسلامی وکلا مومینار توجہ اللہ او صحابوں نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اختیار ان کا بہور داخت السلام و دبی دما بکر اختیار اختیاروں ماتبر ایمان کی اعتقاد کے ہم دی. او کامل دیا گا اختیاری نے بھی حگاغ اعتبار سے غیر اختیاری دے اس طرح دے آگے بہت عمل لکھی گی بلا کہ کامل اختیاری دے کامل دخل بھی کامل عمل اختیاری دے دگا دا دا جہم بخاری بخاری علام سندھ مقامات مقصواد قرآنات ایمان پان دے گا کا کی اطلاق اطلاق سیکھی جو قرآن کرے کے ہاتھ اب دا فیمان دے مابین کی مخیرت اطلاق دا مغیر مغیر اطلاق دامل پامل ایمان پامل مخارف کے ملازمت دے اطلاق دا ایمان ایمان ترجمے کی حلائ دلائ الدلائل. الدلائل تقریباً سلور گئی در آیا تطن کلجن تھی ما کو ملون حدیث کو ایو لعب خار باللہ و شو حادیسر دل حدیث منظر ایمان ہوا ملے داوی دفارا سلور دلائل دا, ایمان دا, دلائل دا دلائل و دلیل دل شو شو اول و جنت بما بما جنت دا ماروس بانی بین تم تھا من کے ایمان لیکن دام راسم نے اطلاق دا عمل ایمان لاغرے دا اہم سبب دخول دا جنت کی اعتقاد دے آدمی اعمال نہ کہ مقبول ہوں سقات السکاط الحاط جو مسجد حرام کمن عام رب اللہ صرف ایمان تم دے کا میل ایمان اطلاق العامل ایمان دخول جلد سبب اصل سبب ایمان دے عمل سے دے بدون ایمان کان عمل کی مرون کیمل معلوم هو عمل ایمان سر کچھ ایمان تشاع دل کا جنت موہا با کم تم تام کا ممبت مقصد عمدہ چامل ایمان سر دا ایمان پری عمل کے داخل دي او دا عمل شامل ايمان تده عمل لك عمل بدون ايمان سبب دخول لجنتنا قرده بخل عمل شامل تده شو عمل شامل شو ايمان تده لما كنتم تعملون دي وقال عدة من اهل علم في قوله تعالى وربك رنسقر انهم اجمعين اما كانوا يعملون ان قول لا اله الا الله, إلا الله دي معناكم وفي مقصد دا قول دا من گھنما مرون تبصیر مقصد ذرے مقصد تو دے ظاہر دا معلوم دہ مقصد دا صرفوس بک بنگی نہ کے کہ عمل ہو صرف کی اعتقاد داخل لے عمل کس نے عمل کے اعتقاد داخل شو ان هو هو هو ان اطلاق شامل شامل دے دا عمل دے ساب گی د نور و نور د د د د د د د د د د د د د د د دا د د د د د د د د د د د د د د د تا د د د د د د د د د د د د د د د د د تا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د لمس لہذا فلیا من عام لمس لہٰذا فلیا من عامی کے سمند ذلفارا چنجاتا دادی کرو لمس لہذا لدی کے من جلدارا چنجات ملنار اور جنت و کار ر چامل چامل کو ان کی ان, ان کو کوشش کے من ڈے تر ڈے محنت کے نو محنت ندی منظار و کا ن صرف بگلو پر دہر چاہیے دیر قسم کی خول دے جنت تا. او جہان بخار کو ان کے عمل کی عمل کو ان کی انتباخاری عقیدہ اگر دے جنہا پا دی عمل کی ایمان داخل لے داگر دا مقصد اندازی دس انہوں نے کہ صرف ایمان سبب دو فارد جباری کوش شکوا لیمیس لہذا پا دی عمل کے او عمل سبب دو دخول لجنت گردی و دخلاتی جہلانو چی دی ایمان سروی او عمل چی بید ایمان نوی او سبب دو دخول لجنت نگردی دی دا مقصد داری جنہا پا دی عمل کی ایمان داخل لے او دا عمل یشمل الیمانا اندر ایمان ایمان دیا سراوے اطلاع ایمان بانی شمول دامن خلاصہ ایمان تے دل ایمان خارج عمل شامل میں جنت نردی نہ مسکورا سی ہاتھ آیا سراسا اگر شامل ایمانتا ولا عملے خدا شابل ایمان تار شامل ایمان تار جہر کر شامل ایمان تشویل ام ام ایمان امان ایمان, باللہ ایمان پر عمل دے کی کی اطلاق ایمان ان تصدیق انتبا دی کی دی حدیث ر پاسے جلتان اصرار کی. درشم. آو او درشم کی. وقال الحمد احلنا دار مقامت من مخامی بلامل تل کل جن تیری سموہ ندیا تو فضادی دخول جانتا. دی. دار کے پار کےدیس درادی نسٹ نت اتسوہۃ الیقتم السبا اللہ با اللہ تعالی سمعه الرسول اللہ صلی اللہ اللّٰ علیہ وسلم یقول لن یذخل احدن امره الجنہ اتسوہۃ الیقتم السبا اللہ ہرگز نہیں داخل ہوئے نہ یہ تو ان کا عمل دا جنت تا عمل سب کو خود جنت میں جلدی اولانے کے داخل دل نہیں يدخل احد عمله الجنہ ہرگز نہیں داخل عمل دا جنت تا قالوا ان يا رسول اللہ تم پکل جنت عمل جنت نہیں تھے قالوا مگر چلام رحمت جنتابرا جمن سلسمان تم تا مرواب دو سبب جو لیکن سبب ظاہری یو عمل جنت چل انسان نہ صادری حاصل کر انتظام سبب سبب حقیقی عمل دنسان دل دکر نہ حاصل ظاہر فاتر کے ذکر حق کی لئے سبب حقیقی مرون <تصفح> <تصفح> دایات دو سورت ہایات اور سورت ہی آر سمار می کی سرچ آراتم نمبرات للن الذين ارسل اليهم و لن نسالن المرسلين سرك على صفحه <تصفيق> نمبر 1 فللك الذين ارسل اليهم و لن نسالن المرسلين قام خاطبته فوسكم دمتوننا خارج ذم بيان السلام عليكم ऋषिवीर و لن نسالن المرسلين لو قام خاطبته فوسكم ذم بياننا غینم تصبوس کی چاس خبر مندے و کناں مندے ذم بیانم تصبوس مرون بخاری کے ذکر جی دال جی کو تو پھوس بالے مہارس جی آپ کا سسرا اور سرت رحمان سرت خا سو مجرمون جنوب المجرمون جنوب المجرمون ولا اسأل عن المجرمون. پوس المجرمون کی مجرمان بے بورا بدھ آپ سورت الرحمن یور الف مجرمون فیاوم جان سنتھم نمبر 8 سنتھم نمبر 8 کی صورت رحمان اور 28 ایتھم نمبر صورت قصص ولا مرون مرن سلن ارسرین آیات سورتم آیات سورت حجرات کی فرانی متفس کی دی دی اتحاد دی اتحاد من دا دا دا کی خبر نہ ولان تہ کو خبر من چھ ول سلیم مرسالات کی لذ او خنا بنو غیر رب بنا و کنا قوم ظالمی نا نا نا دم دا... قامت پر گن برا ہدی و گن برا ہلی کو وقت و داسی فزر مراحر کو تو کو کی سکیگی دے داد تہ ملی دو سنت الاستخدام نہ دے لو فنی بدی مسرب معنی و معنی ذکہ بے سنت الاستخدام نہ <ambiente> <سلام> کی دا اسم ظاہر واخلے بنا مانا واخلے کی صورت رحمان کی سورت استقدام دے سنگ مانا مان دادا شنا تو پوس تو کی لکا سورت حجر کی سورت استقدام دے مانا دادا نہ جم تو مجرمانو کے مانا دادا نہ مراد نور مجرمین دی معنی دا دا غیر بلام لکھدام دانا مجرم تو پوس بن کے مجرمانہ بلکہ ہر چال بخل جرم تفوز پوس کی حاصل داری ہر چال سے پوس کی گیل جرم قبار کی دل تنداری رحمان کی استخدام تو مسئلے مطابق مانا يَذِلَّا زَنْبِهِ وَلَا جان ہر انسان بدوپوز کی ہر انسان نہ پوس کی پداوار بالبہ تو بولتی کی گئی لبے ادم ان دی پیری ناپا بارا دو گناہ د بن بنو ادم او دو بن پیری کی معنی دا شرا بہ احتیا مالا تندریم درن دو قسمے یہودے ل حصول المعرفت یہودے لذجہ یہوتا تا پتہ نہیں لگا پولیس نے مجرم وار کے دو پوس تفوس تفوس حسور پت و تبا کان کاود تفوس مار والتوبیخ کم مصبت تے والتوبیخ دے. کی مثبت آراب کے فسر کے بعد مانتے سر دا دا زجر دا معرفت حصول دا مجرم ابھی سیم بسیماهم نواز وقدام پی جی بھائی پرشتی نوازام مثبت حکم چواری منفی ری منفیا سرد آیاترتے آرپنا دوسرتی قصص دا آیات سرہ اتش نمبر آیات او دوسرا تھی رحمان تی رحمان دا آیات سرہ داوی تدبیر خوش رہ سوپالے انوالی نامت دا, آن؟ آن دا آن نا حدیث عن ابی حریرہ تعالی رضی اللہ تعالی دا پو دو سواش فک کی بیار آوڑی دا پوارم حروات عن ابی حریرہ تعالی رضی اللہ ان رسول اللہ وسلم سئلہ ایل عمل افضل تو فو سوشن چکم یوم البہتر دے یوم ایو بارد داخلی آمار مفرد دے جواب متا مل افزرو کمی امن بہترین اکثر اجرن زیاد اجر والا خارن باللہ خیل مما اللہ قیل سو حج چمگویر چمگویر چمگویر بیدا سوال جو دے مختلف جوابات را دی. ایمان جہاد یا پتبار اسرا یا پتباض دا دا دا اختلاف دام دا دا دا دا جو جواب منگا کر سادس جہاد فرض کی فائدے یا فرض عین او حج فرض عین دے بالاتفاق مسرد مانسی تائلے سبیر ولدہ مخیقا جواب فرضیت جہاد مختون ازکر مخیقا جہاد فرضیت کو دیمکار لے جنت مانے لاخلے اُزا نے اللذین او قاتلنے فی سبیر اللہ و انبی آیات فی جعادت فید کے تاکر اُزا نے اللذین او قاتلنے فی سبیر اللہ او دا خو پشپا غم قالبان علا جہاد منفاط رن فاہم دے اور مبرور سم مم عمل بہتر دے, و اکثر اجرن دے حج حج حج دیو اکثر مبرور حج مبرور مل حجن مبرور چاپی لا ولا جدالا ولا رفص ورا جداب کی نوی دیم لا ماس بالکل حاج محمد شرمے پریس باد نہ حاج سے جمال کی براش جب خر مانی سورو تاغیز پر لیوا حکم ساد حجم چما ریالی حج مقبول چار سال ری سے تغیر مقبول نہ دے او درانو او قدرمن اور کو زمن دوستانہ سلامون او دخبل نیک مرغی او فقیل پارا لپارا نی او ہیلے اور پروے نے خوش اور سروڑ اوسے اسلامی کیسٹ مرکز دخبل دینی او اساسی مسئولیت پر بنیاد دقپ سمعی و په بهیر کې کے زوان اسلامی نسل قون و روزنا بیا هم خپل اسلامی او اساثی مسولیت گڑ دغه مرکز پپام پا پا کی لڑی جستاث و دذہنی او عقیدوی تنویر او تکامل او اخلاقی بش پلتیا خاطر دا قرآن پوہان او حدیث پوہانو سیاست پوہانو او ناخوانان و تغانی تاسو و تا تپ او و بصری توګه گا اڑان پته په پیاد و دا اقرا اسلامی کیسٹ مرکز دا قسخانہ بازار شاہ طباڑی بازار پیخور خار د شمسرحمان وحیدی دکان